صدق الله العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الکریم ونحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین والحمد لله رب العالمین ان الله وملائکته یصلون علی النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل میں مئات الف, الف مرات رب کرب العزت و سلام المرس و الحمد اللہ رب العلامین امن اباد اللہ حبیبی کا خیر الخل ہو و حبیب اللہ ترجا شفات مکتا محمد ولفری دا ان ابی بکر و ان عمارا اور حضور نبی کرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی و و صاحب ہی وبارک و سلمہ کی ذات اقدس پر حدیت توفاطا درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں قرآن اور ہم پروگرام میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر تینتیس سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں ذکر ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی اتباع اور ان کی پیروی کا اور ان کی وجہ سے رب کریم کے محبوب بننے کا اور پھر اس کے سلے میں رب کریم کا اپنے ان محبوبوں کے گناہوں کو ماف کرنا اور پھر حکم ہوا کہ اطاط کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور جو پھر گیا تو پھر اللہ پھرنے والوں کو کافروں کو منکروں کو پسند نہیں کرتا اب دیگر انبیاء اکرام علیہ مسلاط و تسلیم کا ذکر ابراہیم ولا امران کے بے شک اللہ جل مجد الکریم نے چن لیا حضرت آدم کو حضرت نو کو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلاط تسلیم ان کی آل اور حضرت عمران کی آل کو تمام جہانوں پر رب کریم نے کرم کیا اپنے انبیاء اکرام علیہ مسلاط و تسلیم کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ میرے چنے ہوئے ہیں چنے کو مستفیٰ کہتے ہیں لیکن مصطفیٰ نام صرف ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشہور ہوا کیونکہ کائنات سے ان رسولوں کو چنا گیا اور رسولوں سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا گیا یعنی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی تو رب کریم نے ان کو بھی چنا لیکن ان میں سے ہمارے محبوب کریم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چنا تو رب کریم یہ بشارت دے رہا ہے یہ خبر دے رہا ہے کہ رب کریم نے چنا حضرت آدم کو حضرت نو کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان پر یہ سب آپس میں ضروریتمباد بات آپس میں کچھ کچ کے ضروریت ہیں یعنی ان کے آپس میں تعلقات ہیں اولاد ہیں ایک دوسرے کی ان کے دو تعلق ہیں ایک تو ایک دوسرے سے نسل میں رشتہ دار ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں کام سب کا رب کریم کی توحید کو پچانا ہے رب کریم کی توحید کو آگے تک لے جانا ہے تو رب کریم نے ان کا ذکر فرمایا حضرت آزم علیہ السلاۃ و حضرت نو علیہ السلط تصمیم حضرت ابراہیم رونقیات اور, اور آل ابراہیم میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پوری بنی اسرائیل یعنی حضرت سینا اسحاق کی اولاد حضرت یقوب حضرت یوسف حضرت موسا حضرت سیدنا ہارون حضرت عیسیٰ حضرت یاحیہ و ذکریہ علیہم السلاۃ و تسیم یہ سارے کے سارے علیہ ابراہیم میں آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ علیہ ابراہیم میں آتے ہیں اسی لیے جب ہم دعا کرتے اللہ مسلم علام محمد و علیہ محمد کما صلی علا ابراہیم و اعلی علیہ ابراہیم تو جب اعل ابراہیم کا ذکر آتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا ذکر آتا ہے آپ کے جذبات کا ذکر آتا ہے آپ کے بزرگوں کا ذکر آتا ہے تو اس لیے یہاں اعلی ابراہیم کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ابا کا ذکر کر دیا حضرت سینا یقوب علیہ السلاط وسیم اور ان کی اولاد کا ذکر کر دیا یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے دار بھی ہیں نسل چلتی ہے ان سے اور پھر یہ رب کریم کی تو ہی پوچھاتے ہیں ایک دوسرے کے معامن و مددگار ہیں بدلہ و سمیع علیم اور اللہ جل مجد الکریم سنتا اور جانتا ہے از قالتی مرا عمران جب عمران کی بیوی نے کہا اور رب انی نظر تو لاکا معافی بتنی محرار کہ باری تعالیٰ میں نے منت مانی تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے خالص فات قبل منی بار تعلی مجھے مجھ سے اس کو قبول فرما ان کا انتم بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت عمران ہیں عمران دو نام کے ہوئے ایک حضرت عمران حضرت سینا موسا و ہارون علیہ ما الصلاۃ و تسیم کے والد ماجد اور ایک حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا کے نانا جان جو ہیں آ, یعنی وہ آ, حضرت نمان اٹھارہ سو سال کم و بیش ان میں آ, فرق ہے یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا کی طرف جن کی نسبت ہے وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے یعنی حضرت عمران کی صاحب زادی جن کا نام ہنّا تھا ہنہ بنتے فاکوزا دو بہنیں تھیں ایشا بنت فکوزا اور ہنہ بنتے فکوزہ بنت فکوزہ ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ اور ایشا بنتے فکوزہ ہیں حضرت زکریہ کی والدہ ماجدہ یہ دونوں بہنیں ہیں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت بنت فکوزا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی کافی عمر ہو گئی ایک دن بیت المقدس میں گئی یا بعض روایتوں میں ہے کہ ایک دن کسی پیڑ کے پاس گزری تو ایک چڑیا اپنے بچے کو بھررا رہی تھی چوگا دے رہی تھی تو آپ کے دل میں خیال آیا اس بچے اور چڑیا کو دے کے کربرین دینے پہ آئے تو چڑیوں کو دیتا ہے نہ دینے پہ آئے تو مجھے تو نے اولاد نہیں دی باری تعالیٰ اگر تو مجھے اولاد دے دے تو میں اس اولاد کو منت مانتی ہوں کہ میں تیرے راستے میں اس کو چھوڑ دوں گی بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی وہ دین کی خدمت کرے گا اور تیرے دین کی توحید کو آگے پچائے گا انہوں نے یہ دعا مانگی رب کریم نے اس دعا کو قبول و منظور فرمایا فر لیکن جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو ان کے خامد نے ارشاد فرمایا حضرت عمران نے کہ اللہ کی بندی تو نے یہ دعا تو مانگی تو نے نظر تو مان لی اب یہ نظر ماننا رب کے لیے یہ یعنی انبیاء اکرام کا نیک اور صالحین کا ذکر ہے آ ان کا کام ہے تو رہا تو نے منت تو مان لی لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرے اب بیت المقدس میں تو جو ہیں بیٹے دیے جاتے ہیں امنت مانی جاتی ہے وہاں ان مرد جو ہیں وہ کام کرتے ہیں عورت اگر ہوگی بیٹی ہوگی تو اس کے لیے کیا کرے گی اور ایسا ہی ہوا فلم وادہ اتہا جب انہوں نے ان کو جنا قالت رب امی ودا تو ہے کی باری تالا میں نے تو بیٹی کو پیدا کر دیا میں نے منت تو مانی تھی کہ اگر بیٹا دے گا تو میں بیت المقدس کی خدمت میں آ, بیت تو میں تیری خدمت کے لیے اس کو پیش کر دوں گی اب یہ بیٹی ہے اور بیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ یعنی ایک تو مسجد میں بچی کا رہنا عورت کا رہنا پھر اس کی نسوانی جو کمزوریاں ہیں آ, ان کی وجہ سے عام طور پہ عورتوں کو مسجد میں اس وقت رہنے کا حکم نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا, میں نے تو منت مانی ہوئی تھی باری تعالیٰ تو نے مجھے بیٹی دے دی ولہ عالم بیما, بیما وادات اور تو بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ میں نے لیکن اللہ اکبر ولی سزا کر کل انسا کوئی مذکر ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ عورت ہے جیسی یہ تو نے لڑکی دی ہے کوئی لڑکا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہے رب کے ماننے والوں کا رب کی رضا پر راضی ہو جانا مانگا تو بیٹا تھا لیکن بیٹی مل گئی تو اب رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ بیٹی اس بیٹے سے بہتر ہے جو میں نے مانگا اسے تیری عطا بہتر ہے بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کچھ مانگتا ہے اور رب کریم کو چھوڑ دیتا ہے حدیثی میں آیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں اتنی دیر ہوگی ہمیں دعائیں مانگتے مانگتے دعا قبول نہیں ہو رہی دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی فرمایا بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے لیکن وہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے چونکہ رب کریم کو یعنی ماں سے کروڑ گنا زیادہ اپنی مخلوق سے پیار ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے روتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے مانگتا ہے لیکن ماں کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ اس کو نہیں دیتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پیار نہیں ہے اس کو محبت نہیں ہے محبت تو ہے ماں کو لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو پتا نہیں اس کے حق میں چیز بہتر ہے یا نہیں تو وہ اس کو کسی کوئی اور چیز دے کے جو ہے دراصا دیتی ہے یہ تیرے لیے اچھی ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے تو رب کریم اس کو جو بندہ مانگتا ہے اگر اس کے حق میں بہتر نہیں تو رب کریم اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے یا رب کریم ایرشا ہے کہ ابھی تو اس کو نہ دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چند سالوں کے لیے یا کچھ مدت کے لیے مؤخر کر دو ابھی جتنی دیر تک اس کو یہ چیز نہیں ملتی اتنی دیر تک اس کو سواب دیتے یا یہ ہے کہ اسی وقت رب کریم قبول کرتا ہے پر حدیشی میں آیا کہ جیسے دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کے سلے میں جو ثواب ملتا ہے تو قیامت کے روز جب انسان دیکھے گا ابھی تو گلہ کرتے ہیں اتنی دعائیں مانگی قبول نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن جو ان دعاؤں کے سلے میں رب کریم ثواب دیتا ہے تو قیامت کے روز جب انسان دیکھے گا ہاں اس سواب کو تو پھر کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی مجھے اتنا سواب مل رہا ان دعاؤں کے سب کے تو اس لیے رب کریم سے جب دعا مانگیں تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی یہ دیشی میں آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دعا مانگتے ہوئے جلد بازی کرتے ہیں اب رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے جو ہے وہ بڑے حوصلے سے اور رب کریم پر اعتماد کرتے ہوئے بڑی عجیب بات ہے آج دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے رب کی کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے بوجھ محسوس ہوتا ہے ہاتھ تھک جاتے ہیں کوئی خارج کر رہا ہوتا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور ذرا کہیں دعا مانگنے والا تھوڑی دعا لمبی کر دے تو اسی وقت غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جگنا شروع کر دیتے ہیں وہی انسان جو ابھی دو منٹ کی دعا نہیں مانگ سکتا باہر اگر کبھی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو گھنٹوں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا رہتا ہے سو آدمی کی لینڈ لگی ہو تو سب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی تو باری آئے گی کیوں کہ انسان پہ اعتماد ہے جب میری باری آئے گی یہ مجھے کچھ نہ کچھ دے گا لیکن علام حفیظ علیہ تعالیٰ ہمیں رب پر اعتماد نہیں رہا کہ ہم وہاں باری کا انتظار بھی نہیں کرتے اور ہم ابھی مانگا اور ابھی نہیں ملا وہاں سو آدمی کے بعد کتنے گھنٹوں کے بعد باری آئے گی پھر بھی آدمی کھڑا رہتا ہے اور ممکن ہے جب تک آدمی کی باری آئے وہ چیز جو بٹ رہی تھی وہ ختم ہو جائے لیکن رب کریم کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے لیکن چونکہ اعتماد نہیں رہا ہمیں رب رب کے رسول رسوخلا جلالو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں پہ اس لیے ہم دعا نہیں مانگتے مانگتے ہیں تو جلدی بھاگتے ہیں بلکہ آج کل تو ایسا فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے کوئی کام کریں دعا نہیں مانگنی چاہیے ترون کی ریسنٹ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرمایا رب کریم اس ات ات کبھی اتنا بڑا غزب میں نہیں آتا ناراضی ہوتا کہ جب آدمی اس دعا نہیں مانگتا اور جب انسان دعا مانگتا ہے تو رب کریم خوش ہوتا ہے ان اللہ ہئی کمن فرمایا حضرت سینا عبداللہ اجن مسود سے بھی روایت ہے حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے بے شمار محدسین نے اس کو روایت کو جو ہے نقل کیا ہے کہ رب کریم نے ارشاد میں حی ہوں قیوم ہوں میں کریم ہوں مجھے حیا آتی ہے کہ انسان میرے سامنے ہاتھ کھڑے کرے اور میں ان کو خالی واپس لوٹا دوں میری رحمت کو شرم آتی ہے حیا آتی ہے تو جب انسان رب کے سامنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے تو رب کریم خوش ہو کہ اس کی مرادوں کو بھرتا ہے لیکن اگر کبھی دیری ہو جائے یا کبھی قبول نہ ہو تو یہ مت سمجھنا چاہیے کہ رب تو دعائیں قبول نہیں کرتا لہذا کیوں کریں رب کریم اس کے بدلے میں اس کو کئی مصائب اس کے ٹال دیتا ہے کئی مصیبتیں اس کی دور کر دیتا ہے کئی اس کے غم دور کر دیتا ہے اور اس کی بجائے اس کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے لیکن جو حضرت سیدہ مریم کی والدہ نے کہا ولی سزا کرو کالون سا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کی عطا اپنی رضا سے بہتر ہے اور یہی رب کے بندوں کا کام ہے اپنی رضا کو اپنی جو یعنی چاہت ہے رضا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور رب کی عطا پہ خوش ہو جاتے ہیں یہی انبیاء کا طریقہ یہی اولیاء کا طریقہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم مانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی ملے رب کریم چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اور بالخصوص اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بہتر سے بہتر چیز عطا فرماؤں تو رب کے بندوں کا یہی طریقہ ہے رب کریم جو دیتا ہے اس پہ وہ صبر کرتے ہیں اس پہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں ایک ادیشی میں آیا کہ ایک آدمی رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے اور رب کا شکر ادا کر رہا ہے اور دیکھنے والا کہتا ہے تو عجیب آدمی ہے تیرے جسم پہ خارش پڑی ہوئی ہے آ, تجھے بیماری لگی ہوئی ہے اور چل نہیں سکتا اور رب کا شکر ادا کر رہے کس بات پہ رب کا شکر ادا کر رہے تو سدا تو سے بیمار ہے تو چل نہیں سکتا تجھے کوڑ کا مرض لگا ہوا ہے اور پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہے کس بات پہ تو اس نے کہا رب کریم نے مجھے اپنا ذکر کرنے والی زبان دی ہوئی ہے اور اپنا ذکر کرنے والا دل عطا کیا ہوا ہے میں اس لیے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے زبان دی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں دل دیا رب کا اس پہ ذکر کر رہا ہوں اور جو میرے جسم میں تکلیف ہے اس پہ رب کریم نے مجھے صابر دل عطا فرما دیا لہٰذا میں اس بات پہ رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب کریم کی اتنی نعمتیں کھاتا ہوں تو ان کا اگر شکر ادا نہیں کر سکتا تو رب کریم تھوڑا سا امتحان دے تو پھر گلہ کس بات کا شکوہ کس بات کا ہم رب کریم کی سینکڑوں ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں اور کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا اور لیکن تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو رب کے ساتھ گلہ اور شکوا شروع ہو جاتا ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے آنکھیں چلی جائیں تو آدمی کتنی دعائیں کرتا ہے بال تال آنکھیں دے میں اتنا تیرے راستے میں خرچ کر دوں مجھے آنکھیں دے دے میں اتنے نفل پڑوں گا میں عمرے کروں گا حج کروں گا اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا اور جب تک آنکھیں ہیں کبھی رب کے شکر کے لیے دو نفر نہیں پڑے رب نے مجھے آنکھیں دی رب نے مجھے زبان دی ہے رب نے مجھے دان دیے ہیں جب رب کریم اپنی نعمت چھینتا ہے تو پھر ہم مانگتے ہیں اور پھر ہم وعدے کرتے ہیں بھائی تعالیٰ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اور جب تک دیا ہوا ہے اس کی اہمیت کا نہیں پتا تو رب کریم جو عطا فرماتا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے مسلمان کو اس سے بڑا کیا چاہیے کہ مل گئے مستفیٰ اور کیا چاہیے سب سے رب کریم کی بڑی نعمت رب کریم نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا القدم اللہ علم ونیا از باس افیم رسولہ ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے تو چھوٹی چیزوں پہ ہم کیا کریں گے سب سے رب رب کریم نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی اب اگر کبھی کوئی تکلیف بھی پہنچے تو جو رب اطا کرے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے رب کی عطا اپنی رضا سے بہتر ہے اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے یہ اولیاء اکرام کا طریقہ ہے یہ صالحین کا طریقہ ہے تو یہ اتنا پیارا سیدہ مریم کی والدہ کا یہ یعنی لفظ جو ہیں اتنے پیارے ہیں کہ ہر ماں کو بیٹا اچھا لگتا ہے لیکن ماں کیا کہہ رہی ہے بال تعالیٰ جو تو نے بیٹی دی اس بیٹے سے بہتر جو میں نے مانگا تھا وہ ان سمئی تو اور میں نے اس کا نام کیا رکھا مریم مریم کا ہوتا ہے عبادت کرنے والی ہوتا ہے تو بار تعالیٰ میں نے اس کا نام مریم رکھا وہیز بکا وزریا تھا شیطان اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے مردو شیطان سے میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہوتے ہی شیطان اس کی آ جو ہے آ کے پسلیوں میں انگلی مارتا ہے جس سے وہ چیختا ہے اور وہی چیخ اس کے زندہ ہونے کی پہچان بن جاتی ہے بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہر بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے جب وہ روتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے تو وہ روتا ہے اور سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں اور جب وہ جاتا ہے تو سارے روتے ہیں اور اگر وہ مومن ہے تو وہ خوش ہوتا ہے یعنی اگر زندگی اچھی گزاری تو جانے والا خوش ہوتا ہے نشانے مرد مومن بات گوئم چو مر گائے تو لبے کہ مومن کی تجھے میں نشانی بتا دوں علامہ اقبال نے کہا جب مرنے لگتا ہے تو اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے اس کے ہونٹوں پہ ہنسی آ جاتی ہے لیکن گھر والے تو رو رہے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ میرے آقا نے ہر بچے کو شیتان انگلی مارتا ہے روتا ہے سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسا الحہ مسلاط و تسیم کہ شیطان ان کے قریب نہیں آیا کیوں کہ دعا مانگی گئی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان بنایا تو علماء نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہ میرے آقا کو بھی نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی شیطان نہیں آیا لیکن ذکر جو تھا وہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا کہ اس نے دعا مانگی آج پیدا ہوتے ہی بچے کو ہم گانے سنانے شروع کر دیتے ہیں نہ جانے کیا کیا اس کے پاس لگاتے ہیں اور کیا کیا وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیتان کی گود میں دے دیا جاتا ہے اور ایک رواج بنتا جا رہا ہے خاص کر دیہاتوں میں کہ بچے کے کان میں کسی عورت کی آواز نہ آ پڑے آباز عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ طویز کرتی ہیں جادو کرتی ہیں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں لہذا اس عورت کی آواز سننے کی بجائے اس کو گانے سنا دو اس کو اور وہ پوری پوری رات اور دن اس کے ساتھ اس کے پاس جو ہے ٹی وی اور ریڈیو لگا دیتے ہیں تاکہ اب وہ بچہ جو ہے اب وہ شروع سے ہی شیطانی کاموں میں آ چلا جائے تو یہاں جو ہے وہ دعا مانگ رہی ہے ان کی والدہ ماجدہ کے باری تعالی میں اس کو تیرے اس کی اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں لہٰذا شیطان ان پہ حملہ نہ کر سکے اور ساری عمر اس نے پھر حملہ نہیں کیا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ آئندہ کی آیات جو ہیں اس میں ہوگا تو اس لیے چونکہ ابھی ہمارے جو ہے آ وقفہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی سی بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور پھر آپ دوستوں کے ٹیلی فون کال وغیرہ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ لیں گے اور پھر آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے تو حاضر ہوتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وقفہ بعد دوبارہ حاضر خدمت اب آپ دوست احباب ٹیلیفون کال وغیرہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ٹیلی فون کال پر آپ کے جو سوالات کے جوابات دیے جا سکیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی برکات. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں سر عامر بول رہے ہیں اسپین سے بات کر رہا ہوں جی اسپین سے جی عامر صاحب کیا حکم ہے سر میرا سوال ہے کہ میں ادھر اسپین میں رہتا ہوں جی تو جی ادھر میں نے ایک مکان اور دکان وغیرہ خریدی ہوئی ہے جی جی لون پہ جی جو جی بینک جی کریڈٹ وغیرہ دیتا ہے نا اس جی جی پہ آئیے یہ درست ہے کہ یہ مکان یا دکان ادھر خریدنا اس پہ پھر بزنس کرنا تو جی پلیز جی مجھے اس کی نا تھوڑی سوجات بتا دیں جی عامر صاحب دیکھیے سود جو ہے یہ قطعی حرام ہے اور اس کے بارے میں اتنی وحیدے ہیں کہ اللہ اکبر Uh, حدیثی میں آیا کہ جو ایک درم سود کا کھاتا ہے یوں ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرتا ہے بہت ہی uh, یعنی uh, یہ گنا قبائر میں سے ہے سود سے بچنا چاہیے لیکن یہ جہاں آپ لوگ رہ رہے ہیں یورپ کے کچھ معاملات وہاں کے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں کے علماء اس سلسلے میں آپ کو بہتر ڈیل کر سکتے ہیں کہ وہاں اگر آدمی کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اور کیا اس یعنی اگر کہیں کوئی کافر حکومت ہے تو کیا اس سے نفع لینا جائز ہے یا نہیں ہے یا اس کو نفع دینا تو جائز کسی حالت میں جائز نہیں تو یہ جو سود پہ قرضہ لیتے ہیں یہ تو اس سے تو بہرحال بچنا ہی چاہیے لیکن اگر کہیں جیسا بعض علماء نے فتوا دیا کہ اگر آپ نے کہیں پیسے کافر بینک میں جمع کرائے کہ جہاں کوئی اور اس بینک میں کوئی بھی ایک بھی شیئر ہولڈر مسلمان نہیں آئے یا وہاں کوئی مسلم بینک نہیں ہے تو وہاں کہتے ہیں تو ان سے نفع لینا تو بعض علماء نے جائز کرا دیا لیکن کفار کو نفع دینا جائز نہیں کرا دیا گیا تو یہ سود پہ ان سے قرضہ لینا پھر ان کو سود دینا تو اس سے تو بہرحال حال چاہے کوئی یوروپ میں ہو یا کسی جگہ بھی ہو اس کو بچنا ہی چاہیے رزق کے حلال میں اللہ برک نے عطا فرماتا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو چونکہ ہم اعتماد نہیں کرتے بھروسہ نہیں کرتے توقل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیں گے تو ساری عمر ہے ہم ویسے ہی رہ جائیں گے تو جب ہم چونکہ توقل نہیں کرتے تو پھر رب کریم بھی ہمیں ہم پر ہی چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو تمہارا کام اور جب رب کریم پہ توقل کیا جاتا ہے تو رب کریم اپنے متوقع کو کبھی بھی جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا آپ رابطے ہمیں مسلمانوں کو بالخصوص توقع کر کے دیکھنا چاہیے رب کریم جو ہے کہاں کہاں کیسے کیسے بغیر اس آپ کے رزق پہنچاتا ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں ہاں ہندوستان سے بول رہا ہے جی جی ہندوستان سے ہاں جی سوال کیا ہے آپ کا جی ہاں میرا یہ سوال تھا جی سوال یہ ہے کہ جو سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے جی جی بولیے بولئے ہاں تو یہ ہم اکٹھے کر سکتے ہیں یا جب جب آئے جبھی کریں جی دیکھیے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جب کیا جائے اس وقت واجب ہے لیکن فوراً واجب نہیں ہے اب وہ تاخیر سے بھی ہو سکتا ہے تو اگر پورے قرآن کو پڑھ کے چودہ سجدے کر لیے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیا جائیں اگر کوئی خاص مجبوری نہیں ہے مسئلہ آدمی زبانی پڑ رہا ہے اور اس کا وضو نہیں ہے یا آدمی کسی گاڑی میں ہے یا سواری میں ہے جہاز میں ہے پڑھ رہا وہاں سجدے کے لیے جگہ نہیں ہے تو پھر تو اس کو لیٹ تھوڑا کر سکتا ہے اگر آدمی ایسی جگہ پڑھ رہا ہے جہاں سجدہ کر سکتے تو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے اور نماز میں باہر آئے اسی وقت سجدہ جو ہے واجب ہے جب وہ پڑی جائے تلاوت کی جائے آئے سجدہ اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ سجدے کا ٹائم نہیں وقت نہیں جگہ نہیں ہے تو بعد میں اکٹھے بھی کر سکتا ہے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام محترم جی کون صاحب کہاں سے بول رہے جی, ہیں جی میں امیر بٹ بات کر رہا ہوں الائن سے جی بات صاحب کیسے جناب جی جی الحمدللہ اچھا جی میرے دو سوال ہیں جو جی مرنے کے بعد جو زندگی برزخ کے بارے میں ذرا بتا جی اور دوسرا جو سنا ہے جمعرات کو روح ہیں گھر میں آتی ہیں جمعے کو مغرب کے بعد چلی جاتی ہیں وہ کس مقصد کے لیے آتی ہیں کیا وہ ہمیں حرکات کرتے ہوئے دیکھتی ہیں ذرا اس کے بارے میں ذرا پلیز بتا دیں جی ایک, ایک ہمارے ساتھ اور کارڈر ہیں ان کی بھی کارڈ لے کے پھر جواب دیتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم اپنے ٹی وی کے واضح کم کریں اور بولے ہیلو جی جی بولے سوال کریں سلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب میرا دو سوال ہیں جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں جدید سے معاف کر رہا ہوں اچھا جی حکم جناب جی یہ سیدھے میں مرک کے کتنے آزاد زمین میں لگیں گے جی جی اور دوسرا سوال ہے نماز میں وزب سے نہیں آنے کے لیے وظیفہ بتائیے جی شکریہ جی پہلے ہمارے صاحب کا سوال تھا باد صاحب کا برزخ کی زندگی دیکھیے بادشاہ مسئلہ یہ ہے رب کریم نے جیسے قرآن کریم میں ذکر کیا ایک زندگی تو ہے ہمارے ماں میں ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے پھر ایک زندگی ہے ماں کے پیٹ کی پھر ایک زندگی ہے اس کے بعد پیدا ہونے کی پھر ایک زندگی ہے قبر کی سما ماں تحفا اکبرا پھر رب کریم نفرا میں موت دیتا ہوں پھر اس کو قبر میں بھیجتا ہوں وہ ایک زندگی ہے وہ چلے گی قیامت تک قیامت کے بعد پھر ایک تیسری زندگی ہے چوتھی زندگی اس کے بعد پھر جنت یا جہنم کی زندگی یہ ایک پوری زندگی ہے جس کو بردا کہا جاتا ہے یہ بھی ایک پوری کی پوری زندگی ہے اسی طریقے سے جیسا حدیشی میں آیا مسند امام احمد کی حدیشی ہے سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے انسان کے روح کہاں وہ روح جو ہے دیکھ رہی ہو کہ کون لہلا رہا ہے کون کفنا رہا ہے کون اس کو اٹھا رہا ہے بلکہ آوازیں دیتا ہے اگر نیک ہوتا ہے قد مونی قد مونی کہ مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے کہاں لے چلے پھر وہ روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے اگر نیک ہے تو پورے آسمانوں میں خوشبویں پھیلتی ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے وہ بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں بن فلاں کی ہے برا ہوتا تو بدبو پھیلتی ہے پھر رو کو اس کی طرح لوٹا دیا جاتا ہے قبر میں سینا سلمان فارسی ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں اور آپ کا مطلب بھی یہ ہے کہ روح قبر میں ہی رہتی ہے اس کا تعلق جو ہے جسم کے ساتھ رہتا ہے جب تم سلام کہتے ہو تو وہ سنتا ہے ایک ادیشی میں ہے جو مشکات میں بھی ہے کہ جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں تو دوسرے مردے اس سے ملتے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فلان کا کیا حال ہے فلان کا کیا حال ہے ہمارے گھر والے کیا کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ سے جو امام غزالی نے علیہ عام روایت کو نقل کیا اور شیخ محدث محدثی نے ال کے بامے نقل کی علامہ جاردین سیوتی نے شرح صدور میں کہ مولا علی رضی اللہ تم قبرستان جا کے پکارا کرتے تھے کہ میں تمہیں بتا ہوں کہ تمہارے گھروں پہ تمہارے غیروں نے قبضہ کر لیا تمہاری بیویوں نے نئی شادیاں کر لیں تمہارے بچے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے تجھے بھول چکے اب تم مجھے اپنی خبریں سناؤ تو وہ ایک پورا جہان ہے وہ ایک پوری زندگی ہے اس میں بھی ان کو جیسا رب کریم نے ارشاد شہدا کے بارے میں ہوں یوں ان کو رزق دیا جاتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم تابی ہیں بہت بڑے محدث ہیں مسند ابراہیم بن ادم کتاب بھی ان کی ہے اور بہت سارے حدیثوں کے راوی بھی ہیں ان سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ سارے جو فوت شدہ ہیں وہ نظروں والے لوگ تھے نا دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی قبروں پہ بیٹھے ہیں بڑے خوش ہیں تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگے یہاں سے ایک اللہ کا بندہ آج سے چالیس دن پہلے گزرا اس نے سورہ اخلاق پڑھ کے ہمیں اس کا ثواب بخشا ہم اس کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے بہت ساری روایات ہیں سین عبداللہ سینا عبداللہ نے با سردی اللہ تعالی روایت ہے جو ترمزی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی حضور میں ہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو نیچے سے سورہ تبارک اللہ زی کی آواز آ رہی تھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں ایک نیک آدمی کی قبر تھی اور وہ سورہ تبارک سے محبت کرتا تھا لہذا اس کو وہ پڑھ رہا ہے تو جمع رات کو روح کا نا چونکہ روحیں آزاد ہیں مومنوں کی روحیں آزاد ہیں یہ روایت جو ہے تقریبا میں نے پہلے بھی ارکیہ پچاس سے اوپر کتابوں میں موجود ہے اب دنیا سجن المومن و جنت القافر صحیح مسلم شریف میں ہے اسی طریقے سے پچاس سے اوپر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے جب مومن قید خانے سے نکلتا ہے تو آزاد ہوتا ہے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے حضرت جعفر تیار کو اسی لیے تیار کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑا کرتے تھے شہید ہونے کے بعد تو وہ آزاد ہیں گھر میں آئیں یا جہاں بعض روایات ہیں جو ایسے ہیں خزانت و روایات وغیرہ میں اور دیگر کتابوں میں نوادل رسول میں کہ روحیں جو ہیں وہ آزاد ہیں تو جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں دیکھتی ہیں ہمارے گھر والے کیا کرتے ہیں اور اگر اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر برے عمل کرتے ہیں تو وہ ناخوش ہوتے ہیں ایسے ہی ایکدیشی میں ہے کہ جمعرات اور سوار کو ہارے کے عمل بھی روحوں پر مرنے والوں پر پیش کیے جاتے ہیں تو روایات ایسی ہیں جن کو امام علیہ سنت میں بھی جو ہے بیان کیا احتیاط کتاب پوری لکھی ہے اس سے دوسرا سوال ہمیں جدے سے تھا سجدے میں کون کون سے آزار لگنے بخاری بخارشی میں کتاب و سلاد باب و سیدہ محن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر تو ان احجد علیہ صوبہ تام بنائی تو انعقف صوبہ بار رحکمہ قار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ سات ہڈیوں پہ کروں اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں کپڑے اور بالوں کو نہ روکوں تو سات ہڈیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار ہوا دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور پیشانی ناول جو ہے یہ پیشانی کتابیں اس کا حصہ گنا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ سجدے میں بعض لوگ قدم اٹھا دیتے ہیں بعض کیا اکثر اٹھا دیتے ہیں اور بڑے بڑے مولوی بھی آ آ آ امام جو ہے نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں سب کو اور پیچھے سے جب سجدہ کرتے ہیں تو قدم اٹھا لیتے ہیں حالانکہ یہ فرض ہے دونوں پاؤں کا نیچے لگنا انگوٹھا لگنا فرض ہے تین تین انگلیاں لگنی ہے میں پوری پانچوں انگلیاں انگلیوں کے پیر جو ہے زمین پہ لگے ہوں یہ سنت طریقہ ہے تو پوری انگلیاں پورے ہاتھ دونوں اور اسی طریقے گھٹنے اور پیشانی اور ناک کو زمین پر جمانا یہ جو ہے اس کو سجدہ کہتے ہیں اور ساتھ اسی اس کا دوسرا جو حصہ ہے یعنی مجھے منع کیا گیا کپڑے کو روکوں تو کپڑے کو روکنا یہ آستینیں چڑھا لیتے ہیں یا بعض اوقات جو ہیں وہ اپنی شلوار یا پیجامے کے اوپر اڑس لیتے ہیں تو یہ بھی اس سدیشی سے معلوم ہوا کہ منع ہے اور اسی طریقے سے بالوں کا جوڑا بنا لینا مردوں کے لیے یہ بھی منع کرار دیا گیا ہے دوسرا سوال تھا کہ نماز میں بسوسے آتے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی محبت والے سے بات کر رہا ہوتا ہے نا محبوب سے تو اس کا دل ادھر ادھر نہیں جاتا کوئی وسودہ نہیں آتا ہم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہاں کھڑے ہیں جب رب کی بارگاہ میں رب کریم کو رب سمجھتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو کبھی وسوسے نہیں آئیں گے حدیشی میں آتا ہے کہ جب آدمی کو وسودہ ہے تو رب فرشتے کو بھیجتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بالکل میں خیال آتا ہے پھر کو خیال اوہ تو نماز تو وہ کا کرتا ہے رب کریم کہتا ہے میں اس کی طرح متوجہ ہوں یہ کس کی طرح متوجہ ہے اس کو میری طرح متوجہ کرو اچھا جب تین بار آدمی ایسے کرتا ہے تو رب کہتا ہے اچھا اس کو جانے دو تو اس کے لیے میرے بھائی ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد کریں جو پڑتے جائیں آرام سے پڑے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی ذہن میں دُراتے جائیں تاکہ آ کے آپ کو پتا چلے میں کیا کہہ رہا ہوں اور جب آپ کو پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کس سے کہہ رہا ہوں تو پھر نہیں آئیں گے یا کم گے آہستہ ختم ہو جائیں گے جی السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں صاحب میں ریاض سے بول رہا ہوں یتا الرحمان ہاں جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز کام کریں اور میری آواز سنیں اور مجھے اپنی آواز سنائیں بولیں کیا سوال ہے جی ایک تو یہ سوال ہے ہمارا یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار مہینے کا جی تو سنا ہے اس میں تین یا چار جو لکھ دیے جاتے ہیں جیسے موت ہے جی جی جی لکھ دی جاتی ہے اس کی زندگی اس کا رسک جی, جی وہ بتائے اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے آدمی جو ہے نا کر کے کہیں اور جاتے ہیں جیسے ہم سعودی آئے ہوئے ہیں جی تو کیا رسک زیادہ مل سکتا ہے اس یا رسک اتنا ہی ملے گا ہماری قسمت میں ہے جی جی اسلام علیکم ہاں یہ تو کال کاٹ کے اچھا ریاض سے تھے یہ میرے بھائی حدیث شیف ہے بخاری میں مسلم میں ترونی میں دیگر کتب حدیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشان فرمایا کہ چار ماہ کے بعد بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اس کا نیک یا ہونا لکھتا ہے اس کا رزق لکھتا ہے مذکر یا ہونا لکھتا ہے اس کا نام یہ سب کچھ رب کریم کی طرف سے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے اور ایمان کی جو سفات اس میں یہ بھی ہم جو ہے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے ہم پڑھتے ہم وہ قدر خیر و شر رہی رب کریم کی طرف سے قدر خیر اور قدر شہر اچھی اور بری تقدیر جو ہے یہ رب کریم کی طرف سے اور وہ لکھی گئی اب یہ کہ اگر کہیں اور جگہ ہم جائیں گے تو کیا اس سے رزق بڑھے گا دیکھیں بھائی جب یہ لکھا ہے کہ یہ قسمت میں کہ اس کا رزل کتنا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہاں ہے اور اس کے اسباب بھی لکھے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے فلان جگہ جائے گا تو اس کو اتنا رزق زیادہ ملے گا تو یہ, یہ نہیں لکھا کہ یہ صرف رزک ملے گا اب وہ جتنا لکھا اتنا ملے گا اپنے گھر میں رہیں یا باہر نہیں وہ, وہ بھی تو لکھا ہے نا کہ باہر جائے گا تو ملے گا تو اس لیے یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ سمجھ میں تو نہیں آتا لیکن ایمان رکھنا چاہیے رب کریم یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے لہذا کسی دوسرے ملک میں جانا یا کسی دوسرے گاؤں میں جانا یا کسی اور جگہ جا کے کام کرنا یہ تقریر کے یا تبقوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے انبیاء اکرام کی اولیاء اکرام کی کہ تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے اور پھر ہجر دین کے لیے مکہ شیو سی مدینہ شیو کو آپ نے ہجرت فرمائی تو اس لیے رزت کے لیے ہجرت فرمانا بھی سنت ہے اور دین کے لیے ہجرت فرمانا بھی سنت ہے جی السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میں جدہ سے بات کر رہا ہوں جی احمد نام ہے میرا احمد بھائی جی مجھے دو تین سوال پوچھنے تھے حضرت صاحب سے جی جی ایک تو میرا سوال یہ کہ جو جادو ہوتا ہے جی اس کا کیا حدود حرم کے اندر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک فرق پہ بار بار جادو کا اثر ہوتا ہے جی ہر تھوڑے دن بعد جو ہے وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ نارمل حرکتیں نہیں ہوتی ہیں اس سے کچھ پہلے پتا بھی کر رہا تھا کہیں سے جی تو انہوں نے بتایا کہ جا دا سر ہوتا ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا سکتے ہیں آپ جس سے یعنی وہ اس سے بچا جا سکے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جمال پاد جی جی جی جی جمال صاحب جی ایک سوال یہاں پوچھنا تو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ قبر میں منکن مکین سوال کرتے ہیں ریاض جیسے کہی بھی رہے تھے وہ لوگ جو جلا دی جاتے ہیں یا جن کی قبر نہیں ہوتی یا جو پانی میں سمندری جہاز سے جاتے ہیں پانی میں سہرہ دیے جاتے تو یہ حضرات کا کیا ہوتا ہے ان کے کہاں ان کا سوال جواب ہوتے ہیں اور کیسا ان کا ہوتا ہے یہ اس تعلق سے جو وضاحت فرمائیے جی جی السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میں ابھی پہلے بھی آپ سے سوال سلام علیکم مفتی صاحب جی جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں بنگلہ سے بول رہا ہوں جی کیا نام ہے اور کیا سوال ہے مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے دو چار دن پہلے میری بیوی سے چھوٹا موٹا ججا ہو گیا تھا جی گسے نے بیوی منی کہہ دیا میں تم کو طلب دے دیا ہوں جی تو اس دن سے آج تک وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر ہے جی جی تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا جی شکریہ جی کالیں زیادہ کٹھی ہو گئیں تو ابھی پھر پہلا سوال تھا جدہ سے احمد صاحب کا جادو کا اثر حدود حرم میں دیکھیں میرے بھائی جادو تو جادو ہے حدود حرم ہو یا غیر حرم ہو جادو کا اثر تو ہوتا ہے ہرم میں جیسے دوسری بیماریوں کا اثر ہوتا ہے اب وہ ہوا کا اثر ہوتا ہے ایسے جادو کا بھی اثر حرم میں بھی ہو سکتا ہے حدود حرم میں بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں کہ وہاں نہیں ہوگا اور جادو کا اثر اگر ہوتا ہے تو اس کے وظیفے کے لیے تو کوئی عامل ہی آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ جیسے حدیشی میں آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آن کے بارے میں کہ موضعتین یعنی کولاز بربل فلاق کو عز بربن ناس یہ دونوں صورتیں جادو کے تو، توڑ کے لیے ہی نازل ہوئی تھیں تو ان کو اگر سو سو بارہ صبح پڑھا جائے آ, تو جادو سے بچا جا سکتا ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بکرا پڑی جاتی ہے وہاں بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا اصل میں مسئلہ مسائل یہ گئے کہ ہم نمازیں نہیں پڑتے گھر میں ہم آ, جو ہے تلاوت نہیں کرتے نیکی کا حکم نہیں ہوتا گھر میں ساری دن رات گانا بجانا ٹی وی وی سیا سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساری نہوستے بھی آتی ہیں شیطان بھی آتا ہے جہاں شیتان ہوگا وہاں اس کی گندگی بھی ہوگی پھر بیماریاں بھی ہوں گی تو اصل میں ہم نے اپنے گھروں سے وہ نیک کی چیزیں نکال دیں اور برائی آ گئی گھر گھر ڈانس گھر گھر یہ ساری چیزیں تو سے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں دوسرا سوال بھی جدے سے ہی تھا جمال قادی صاحب کا تو دیکھیں میرے بھائی قبر میں سوال جو آپ کا ہونا اس کا ذکر تو بہرحدیث متواچرہ میں موجود ہے منکن کی کا ذکر جو ہے وہ تو قرآن و سنت میں ہے منکن کی تو آئیں گے سوال تو ہوگا اب یہ کہ ایک یہ قبر ہے جو عام معروف قبر ہے اس میں تو جو جائے گا اس سے سوال ہوگا اس میں تو کوئی الجھن نہیں ہاں جو آدمی قبر میں نہیں جاتا جس کو کچھ جانور کھا جاتا ہے زندہ کھا جاتا ہے یا جو کسی حادثے میں ایسا شکار ہوتا ہے سمندر میں چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو دیکھیں رب کریم قادر ہے وہ جہاں جیسے بھی انسان جہاں ہو اس کو اس سے پوچھ سکتا ہے یہ تو سوال تب ہو کہ انسان نے ایک اصول بنایا اور یہاں وہ اصول لاگو نہیں ہو رہا جیسا کہ مشہور حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ تھا کہ گناگار تھا جب موت آئی تو رب کریم سے ڈرتے ہوئے اپنی اولاد کو اس نے کہا کہ رب کریم مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا لہذا مرنے کے بعد مجھے جلا کے میری راہ کو سمندر میں ڈال دینا تاکہ مجھ سے رب کریم سوال نہ کرے اور میں جواب کیسے دے سکوں گا یعنی خوف سے رب کریم کے خوف سے تو جب وہ اس کو اس کے بچوں نے ویسے کیا تو رب کریم نے پانی کو حکم دیا کہ وہ خاک واپس رہو ہوا کو حکم دیا جو تم لے گئے واپس رہو واپس اس کو بنایا گیا اور پھر پوچھا گیا کہوں کیا تو اس کی حضور بال تعلق میں تو ڈرتے ہوئے کیا تو رب کریم نے اس کو معاف کر دیا تو کہاں بھی جائے رب کریم تو قادر ہے ہماری نظروں میں آ رہا ہے یا نہیں اب قبر ہوگی بھی تو ہم نے تو بعض کا ایسا ایسا قبر کھودی جاتی ہے وہاں ہڈیاں ہوتی ہیں لیکن چونکہ رب کریم کا جو قانون ہے ہماری عقلوں سے ورہ ہے لہذا اس کو ماننا ہی آ جو ہے وہ ایمان ہے جو رب رب اور رب کرسول جلا جلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے تیسرا سوال تھا بنگلہ دیش سے تو میرے بھائی اکثر طور پہ ہم نے سنا کہ جی میں نے غصے میں طلاق دے دی تو بھائی غصے میں دی جاتی ہے راضی خوشی میں کون دیتا ہے دین کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں جب لیتا ہے آدمی اور بعد میں پھر پچھتا ہے اب آپ کہتے ہیں وہ بات نہیں کرتی بات کیسے بےچاری کرے گی آپ جو کر سکتے تھے کر دیا اب یہ بھی تو بڑے عجیب سے مسائل ہوتے ہیں انسان آدمی اب ذرا سی ذرا سا غصہ آتا ہے اور فوراً میں نے تجھے طلاق دی میں تجھے تلاک دیتا کیا بھائی اور کوئی کے پاس نہیں دینے کے لیے کہ صرف ایک طلاق ہی رہ گئی ہے جو عورت کے لیے ہے کہ ذرا سی غصے میں آئے اور فوراً منہ پہ دے ماری تو یہ رب کے حدے ہیں رب کے قانون ہیں ان کو توڑنے کے بعد آدمی پچھتاتا ہے تو میرے بھائی اگر تو آپ کی تین کی نیت تھی تو بیوی بی جو ہے وہ آپ پر حرام ہو گئی ہے لہٰذا اب وہ آپ سے بات کیسے کر سکے گی آپ کے وہاں کے علماء جو آپ کے قریب ہیں ان سے جیسے جیسے جو جو بات ہوئی لکھ کے یا حلفن ان کے سامنے بیان کریں اگر کوئی گنجائش ہوئی تو یقیناً علماء کرام آپ کو بتا دیں دی گے یہاں وقت اتنا کم ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا کہ تفصیل میں آدمی جائے کیسے دی کیا کہا اور پاس کون تھا تو اس لیے ہم جواب وہی دے سکتے ہیں جو سوال ہوا لیکن تفصیل کے ساتھ وہاں اگر کوال میں دین آپ کے پاس ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھیں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ دونوں کے بیانہ لے کے وہ آپ کو صحیح مسئلہ بیان کر سکیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میں سراج احمد بول رہا ہوں سعودی عربیہ سے ریاض سے جی جی جو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر عورت حمل سے ہے جی تو اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں یا نہیں اور نہیں تو کس وجہ سے نہیں کر سکتے اگر کر سکتے تو کس مطلب مدت تک کر سکتے اور دوسرا سوال پوچھنا تھا کی صحبت کرتے وقت میاں بیوی بی ایک دوسرے کو کس حد تک دیکھ سکتے ہیں بے پردہ جی السلام علیکم وعلیکم <تصفح> السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سوجر سے بات کروں جی جی حکم جی کیا سوال ہے یہ نام صحیح ہے یا غلط ہے کیا سمرن نہیں سمجھ آئی سمرن سمرن رکھا ہوا ہے نام سمرن جی یہ نام صحیح ہے کیا غلط ہے پوچھنے کا تھا جی پہلا سوال تھا وہ بھی شہد ریاض سے تو دیکھیے میرے بھائی شری طور پہ جو ہے وہ تو خاص ممانعت کسی وقت بھی عورت کے پاس جانے میں نہیں ہے ہاں کبھی طور پہ اگر کوئی مسئلہ ہے یا ڈاکٹر بتاتا ہے یا عورت کو تکلیف ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ رب کریم نے ہرف اللہ کُم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو جیسے رب کریم نے حکم دیا اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ ایسی حالت میں پردہ اگر ہو تو بہت بہتر بات ہے لیکن عورت اور مرد ایک دوسرے کو جیسے چاہیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ بعض ہماری فقہ کی کتابوں میں تو لکھا کہ جیسے وہ ان کو زیادہ یعنی اس میں ہے جیسے وہ چاہیں اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اگر پدا ہو تو بہتر ہے جیسا دیشی میں آیا کہ گدوں کی طرح جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک نام اصل میں ناموں کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے اتنے بڑے اتنے زیادہ اتنے اچھے نام ہوتے ہیں لیکن ہارے کی کوشش ہوتی ہے کوئی نیا سے نیا نام ہو جو کسی نے نہیں رکھا اور چاہے اس کے کمانی بنے یا نہ بنے اب ایسے ایسے نام کہ جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور مطلب بنتا ہے تو ایس بنتا ہے لیکن رکھتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی نام وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعلق محتراد صحابہ اکرام کی والدائیں یا بیویاں یا بہنیں ان کے پیارے نام جو ہیں وہ رکھے جائیں تو وہ بہتر ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں محمد جنس بول رہا ہوں سعودی عربیہ حکم مفتی صاحب یہاں پہ سعودی عربیہ میں جیسے مغرب کے تین فرض ہیں تو اس میں امام جو کرد کر رہے ہیں پہلی جگہ میں وہ قلو زبناس کرد کرتے ہیں ٹھیک ہے امام اور پھر بعد میں کلح اللہ ہوا کوئی دوسری رکتے ہیں نہیں تو حکم یہ ایجنسی مجھے پتا ہے شریف صاحب ترتیب بات پڑھنا چاہیے جی جی جی تو ہم ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کا کیا حکم ہے یعنی نماز ہماری ہو جائے گی اور اس کے بارے میں یہاں ترتیب کے مسائل نہیں ہے یہاں تو اور بڑے مسائل ہیں پہلے نمبر پہ یہ کہ امام ترتیب بدل رہا ہے اگر اس نے دینی بدل دیا ہو تو پھر کیا کریں گے تو اس لیے میرے بھائی پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں امام کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ فقی مسائل ہیں یہ امام اعظم ابودی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ہے کہ قرآن کریم کی کرا جو ہے وہ تبدیل سے کرنی چاہیے اور اگر جان بوجھ کے ایسا پڑا گیا تو مکرو ہوگا لیکن جان بوجھ کے نہیں اگر تبتیب بدلی مترگ بدل گئی سامن تو اس میں کوئی کراہٹ نہیں ہے لیکن دیگر احما کے نزدیک وہ کراہٹ جان بوجھ کے بھی نہیں ہے آ, کوئی بھی امام شافی ہو حمبلی ہو سید عقیدہ تو اس کے پیچھے پڑے تو اگر وہ ترتیب بدل دے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہاں تو دیگر میرے بھائی بڑے سارے مسائل ہیں فکی مسائل کو چھوڑ کے پہلے سب سے عقیدہ آ, جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ الشاں تمہارے امام تم سے بہتر ہونے چاہیے تو بہتر کیا عقیدہ سب سے پہلے عقیدے میں بہتر اس کے بعد عمل میں بہتر کردار میں بہتر جی السلام علیکم و اللہ و برکاتہ علیکم سلام. جی کون صاحب کہاں سے بین جی میں سوڈیا سے بول رہی ہوں جی جی مجھے جیسے میری امی پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے ابھی میں بیس سال کی ہو گئی ہوں جیسے بیس سال سے اوپر جی. تو میری امی شادی کے لیے جیسے پریشان ہے تو جی, جی. وہ جاننا چاہتی ہے جی اور میں جیسے میری ایک سہیلی ہے مجھ سے کہتی جیسے نماز ہونا हा? تو پردہ کرنا چاہیے جیسے سر میں کوئی دوپٹہ لینا چاہیے हा? تو کہتی ہے اگر نہیں رکھو تو جیسے وہ شیتان ہے نا ہاں ہاں معلوم نہیں کچھ ایسا کہتی تو آپ اس بارے میں بھی بتائیں جی دیکھیے بہنا مسئلہ تو یہ ہے کہ ریشی ہے مولا علی رضی اللہ تعالی راوی ہیں فلم ذیشی میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فلی کے تین چیزوں میں کبھی دیر مت کرو نماز آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو آدمی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں دیر مت کرو اور اگر بچی جوان ہو جائے کف مل جائے تو اس کی شادی میں دیر مت کرو آ, زیادہ دیر بچیوں کو بغیر کسی شری عذر کے بٹھانا گنا ہے بعض اوقات تو گنا سبی ہوتا ہے تو بچنا چاہیے اس سے باقی یہ ہے کہ شادی کے لیے اب کیسے اور کیا یہ تو ہمارا وہ ایک استخارے کا پروگرام چلتا ہے اگر آپ آ, آ, ان کو فون کریں تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ آ, جو ہیں وظاہ بتا دیں وہ وظاہے پڑھیں تو ممکن ہے کو جلد اور اچھا جو ہے وہ رشتہ مل جائے نماز میں عورت کے لیے پردہ تو ویسے بھی ضروری ہے اور نماز میں اس سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو اس لیے نماز میں پردہ جو ہے وہ ضروری کرنا چاہیے اپنے سر کے بالوں کو اتنا بریق دوپٹہ نہ ہو کہ سر کے بالوں کا جو ہے وہ رنگ نظر آئے جی السلام علیکم رنفل اچھا جی ٹائم ختم ہو گیا چلے ٹھیک ہے چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ بقیہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آئندہ پروگرام میں دینے کی کوشش کریں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ اللہ و رسول کے حوالے محمد